اپ سور کلام بین پہلی سورت میں منکرین کرینے توحید کا شکوا تھا اس میں منکرین رسالت کا شکوا ہے نیل من کری کی مداحنت کے بارے میں پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا مداحنت یہ کہ حضور کو کہتے تھے کہ آپ کچھ ڈھیلے ہو جائیں کیا ڈھیلے ہو جائیں صاف صاف بات نہ کریں کول مول بات کریں کیا آ, یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جی خالق ہیں مالک ہیں متصرف ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اختیار ان کو بھی دیئے ہیں. چلو چھوٹی چھوٹی حادثیں یہ بھی پوری کر لیتے ہیری پیری نہیں دا, ہیری پیری یہ مضاحت ہے خلاصہ شواہد تسلی خاتم و لمبیا زجر منکرین دعوی صورت عضرات تعلق انتہا اعتدا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 یہ تو کسم ہوئی نا جواب قسم مانتا ما بے نعمت تربے کا مجنو جواب کسم ہے اور تسلی خاتم علم دیا بھی آئے نہیں تو بے فضل خدا بے نعمت تربے کا مانا لکھو بے فضل خدا نہیں تو بے فضل خدا مجنو آ مجنو نہیں ہے آپ دیکھو جواب قصا میں ہوتا ہے اور قسم جو ہے اس کی کیا بنتی ہے دلیل تو جواب قصہ میں دعویٰ یہ ہے کہ جو کافر حضور کو مجنون کہتے ہیں آپ مجنون نہیں ہے اور اس کے اوپر دلیل کیسے کو بنایا گیا قلم کو اور اہل قلم کے مضامین کو بنایا گیا اہل قلم کے مضام جو کیسے دلیل بنتی ہیں غور فرماؤ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اپنے اپنے دور کے اندار کافروں نے ان کی مخالفت کی ان کو مجنون کہا یا نہ کہا لیکن اہل قلم کے مضامین جو تاریخوں کے اندر سبت ہیں آخر ان کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ مجنون نہیں تھے اول درجے کے مسئلے تھے کہا دے آہ. تاریخ نے ثابت کر دیا کہ مجنون کہنے والے خود مجنون تھے اور یہ کون تھے اعلی درجے کے مسئلے تھے انہوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر اصلاح کی آپ بھی محبوب تجھے دنیا اگر مجنون کہتی ہے تو قیامت تک اہل قلم کے مضامین ان کے جھوٹ کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں تھے آپ محبوب تھے آپ مسلے تھے آگے سمجھ نہیں ہے قسم ہے قلم کی اور ان مضامین کی جن کو اہل قلم لکھ رہے ہیں نہیں تو بے فاضل خدا مجنون اور بے شک تیرے لیے ثواب ہے بے انتہا غیر مموم ممنون کہتے ہیں مکتو کو جو قطا نہیں کیا جائے گا بے انتہا ثواب ہے بے انتہا اور بے شک تو البتہ فل کے عظیم کے اوپر ہے امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا تھا امی عائشہ نے کہا فرمایا کہ سارا پران حضور کا خلق ہے پاس توب سیر و زجر ہے پاس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے تاریخ بتا دے گی کہ بے اے مفتون یہ با ہے کہ تم میں سے کون تھا مجنون با کا منع نہیں کرنا پتہ کر جائے گا کہ تم میں سے کون مجنون تھا ان نربا کا بے رب, رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو کمراہ ہوتا ہے اس کے راہ سے اور وہ خوب جانتا راہ پانے والا کو فلاح تو تیل مقزبین یہ تفریح ہم آخبات مقزے میں جھٹے ہیں آپ ان کا کہا نہ مانیں نہ ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ کے مقزبین کی ود العو صورت ہے وہ شرقین آئے تھے نا حضرت کی خدمت میں اب کیا آپ کچھ گھیلے پڑ جائیں نا کیا ہم بھی تیرے معبود کو مانتے ہیں خالق مالک رازق تو بھی ہمارے بابو کے متعلق کوئی تھوڑی موڑی بات مان لے ڈھیلا ہو جائے ٹھیک ہے ڈھیلا ہونا ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان لو مستری ہے ان یہ کہ ڈھیلا ہو جا تو دہلور وہ بھی کیا ہو جائیں گے ڈھیلے ہو جائیں گے تیری مخافت نہیں کریں گے لیکن آپ نے ڈھیلا نہیں ہونا بلا تو تیر کلا یہ زجر خاص ہے تفاصر کے اندر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا لیکن بحقین کہتے ہیں اس کو مبہم رکھ دو چاہے ولید بن مغیرہ ہو چاہے کوئی اور کافر ہو ایسا مجھتا بہت سے کافر ہیں ان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں علامتیں پائی جاتی ہیں سمجھے یہ حجر خاص ہے اور نہ کر دو ہر اس شخص کی جو ہلا ہے بہت قسمیں اٹھانے والا ہے کافر قسمیں اٹھاتے ہیں وہ ولید بن مغیری قسمیں اٹھاتا تھا جو اسلام کی طرح اڑا ہوا پھر پھر گیا میرے پاس ایک غیر مقلد مکلدائر میرے دوست ہیں وہاں ظاہر پیر میں تو کر لگے مولوی صاحب ہمارا عالم آیا ہے اس نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہنے لگا قرآن میرے ہاتھ میں میں کسم اٹھاتا ہوں کہ رفا دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی انداز آتا ہوں رفا دن فرق ہے کیا ان کے نزدیک بھی موستاف ہے ان کے بڑے بڑے علم کے نزدیک یہاں چلو سننا سمجھ لو کو دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو قسم کسم اٹھائیے اس نے تو مجھے وہ کہنے لگا تم قسم اٹھاؤ گے میں نے کہا نہیں کہنے لگا تم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 پہرے کا دو جواب قرآن تو وہ جو کہ چلا گیا بودھ قسم کا اٹھاتا ہے زلیل ہے اس کے نمبر دیتے جاؤ تو تمہاری مرضی نمبر دیتے جاؤ نمبر دو ہم ایب لگانے والا ہوتا لوگوں کے اوپر نمبر تین آ گیا مشاء النبین چلنے والا ہوتا ہے ساتھ چگلی کے چول خور ہے یہ نمبر کتنی ہو گیا جی چار منا من خیر نیکی سے روکنے والا ہے نمبر 5 موت دن حج سے بڑھنے والا نمبر چھ اصم گناگار نمبر او اوتل سخت مجاد نمبر کیا ہے جی بعد اس کے زنیم حرام زیادہ نمبر کتنی جی کتنی نو آ نو اس کی علامتیں بیان کی جائیں کہتے ہیں جب اس کو حرام زیادے کا آیا نا اشارہ تو اپنی ماں کے پاس چلا گیا اس سے تصدیق کرنی چاہیے کہ واقعی کو آرام جاتا ہے ان کا نظام ان بانے لے ان عام طور پہ ان لوگوں کی بات مانی جاتی ہے جو کیا ہو جی وہ دنیا دار ہو ان کے پاس مال بھی ڈھیر اور جتھا بھی زیادہ ہو تو فرمایا ٹھیک ہے خریج کا مال بھی بہت ہے اتنا مکے میں کسی کا نہیں اولاد بھی بہت ہے اس وجہ سے اس کی بات نہ مانو جھوٹا ہے بابج کے کہے سہے مال کا اور سہے بیٹوں کا جب پڑی جاتی ہیں اس کے اوپر ہماری ایتے تو کیا کہتا ہے کہ بے سند کہانیاں پہلے لوگوں کی سا ناسم الخر تو انجان تقزیر ان قریب داغ دیں گی ہم اس کو اوپر اس کی سوٹ کے سون سے مراد ہے ناک چاہے جی ناک یہ ناک اس کو سونڈ کا دیا ہم اس کی سونڈ کے اوپر کیا دان دیں گے جی میں آدھے کے پلانے کا ناک کاٹ دیں گے کہتے نہیں ناک کاٹ دے گی تو باقی راہ کا ناک اس کا کاٹا گیا نہ کاٹا گیا یہ آکر مجھے کاٹا جائے گا جب آئے گا نا اس کا ناک کاٹ کے نکال دیں گے ان قریب داغ دیں گے اس کو اوپر چون کے انا بلو ہم بے شک آزمایا ہم نے اس کو اہل مکہ کو کہ نمونہ ہے تقریب دنوی کا ہم نے آزمایا اہل مکہ کو جیسے آزمایا تھا باغ والوں کو ابن عباس کہتے ہیں یہ باغ حبشہ میں تھا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ باغ یمن میں تھا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 اس کے بیٹے جو تھے وہ بخیر کے قیسم کے تھے انہوں نے کہا باپ تو پاگل تھا دیوانا تھا وہ خواہ لوگوں کو دیتا غریبوں کا غریبوں کو نہیں دیں گے الگ صبح جا کے باپ کو توڑیں گے اندھیرے کے اندر سارا پھل مال لے آئیں گے غریبوں کتا نہیں دیں گے اب یہ انہوں نے کیا مشورہ ان شاء اللہ کا لاسبینی کا خدا کی قدرت بعد پہ کہا گئی وہ رات کو کیا گئی آخا تھا آگے آگ بگولا آیا سارا جل گیا تباہ ہو گیا اب صبح کو چپ کے چپ کے کہ کسی کو پتہ نہ لگے وہاں باغ کی جگہ پہ پہنچے تو باغ پہلے تو کہنے لگے راستہ بھول گئے اور راستہ بھول گئے پھر نشانات دیکھے کہنے وہ راستہ نہیں بھول گئے تباہی آئے پھر ان میں سے جو سمجھدار تھا نا اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ حرکت نہ کرو باپ کی صدقات کا کو رکھو. جاری رکھو ان اللہ بھی تم کہتے خیر اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا اب اللہ کے ادور ہم توبہ کریں چنانچہ توبہ کی اور روایات میں ہے کہ اللہ نے پھر اچھا باغ کو دے دیا دیکھو جی بے شک آزمایا ہم نے مکے والوں کو جیسے قزمایا باغ والوں کو جب قسمے اٹھے انہوں نے کہ ضرور توڑیں گے اس باغ کو صبح بھلا صبح اور ان شاء اللہ بھی نہیں کہتے نہیں کا ان شاء اللہ توڑے ایک حاد رب کی طرف سے اور نیند کرنے والے تھے پس ہو گیا باغ مسل کٹے ہوئے کھیت کے جیسے کھیت کو کٹ کے رکھ دیتے نا ایسے تباہ بہی وہ باغ تو وہاں تباہ ہوا اب یہ گھر سے اٹھے اب جا رہے ہیں بس پکارا ایک دوسرے کو کیا صبح کرنے والے ہاں وہ کھانا ہو جاما وہ بلے کا فلانا چلو آپ باغ توڑے صبح لوگوں کا پتہ نہ چلے انک دو کہ صبح کرو اوپر کھیت اپنے کے معلوم ہوتا ہے کہ باغ بھی تھا ساتھ کیا تھا وہ کھیت بھی تھا اگر ہو تم پھل توڑنے والے پن وہ چلے اور وہ چپ کے چپ کے بھاگے کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کہ نہ داخل ہو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 کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو لولا تو سب بھول کیوں نہیں پاکی بیان کرتے تم آج پاکی کے اندر وہ انشاءاللہ بھی آ گیا ٹھیک ہے کہ اللہ کی خاطر کیا خیر خیرات کرو یہ بھی عبادت ہے نہیں کوئی جیسے تسبیح تاریخ عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے خیر خیرات کرنے آپ کو ان کو پتہ چلا کالو سبحان رب بھی نا کر رہے ہیں پاک رب ہمارا واقعی ہم پس متوجہ ہوا باز ان کا اوپر باز کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے ہے لگے ہماری بربادی واقعی ہم تہذیب سے نکلنے والے اب توبہ ہماری امید ہے رب ہمارا یہ کہ بدلے میں دے ہم کو بے کر بار سے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں مکے والوں کو کہا دیکھا اسی طرح عذابات ہیں تمہارے اوپر بھی آ ہے عذاب کا بڑا ہے نوکا ہم جان تو روایات میں ہم کو باغ مل گیا ہو انل متقین تخویف کے بعد ابھی ہے بے شنگ متقین مدقین کے لیے نزدیک رب اپنے جنات نہیں وہ باغ تو فانی تھا نا اور متقین کو کیسے باغ ملیں گے باغ کی باغ ہے نیم کے ابن جال اور مسلم زج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 ان کی شکلوں کو کہ ڈر تو پھر ہم مزے لوٹیں گے ہم بیشتے ہیں اللہ نے کیا پس کریں گے ہم مسلمان ہوں تو مصر مجھے کے کیا ہے واسطے تمہارے کیسے فیصلہ کرتے کتاب قدر سو بتاؤ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کتاب میں لکھا ہوا ہو آسمان سے کتاب آئی ہو جس میں لکھا ہوا ہو کہ بحش کی ہے جی جو بات کریں یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اے اے. کیا واسطے تمہاری کتاب ہے نفی ہے دلیل نکلی کی نفی دلیل نکلی کیا تمہارے لیے کتاب آسمانی ہے کہ جس کے اندر پڑھتے ہو اس مضمون کو اے آگے ان کو مضمون کتاب ہے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 اور قسم کا مضمون یہ ہو اندا لا ایک قسم کا مضمون کہ بے شک واسطے تمہارے البتہ وہ بہشت ہے جس کا تم فیصلہ کرتے ہو کہ ہم ہیں. پوچھو ان سے کہ کا ہے. پوچھو ان سے کون سا ان کا اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے ام لم شرکا چلو کتاب بھی نہیں اللہ نے قسم بھی نہیں اٹھے تو ان کے کوئی شرکا ہو کیا؟ بابو دان باطلہ وہ سیما لے لے کے ہم ان کو بیشت میں لے جائیں گے یا واسطے ان کے شرکا ہے کہ یا فلون بارت بھارت معذوب وہ ان کے ذہن ہوں پسچا یہ لائیں اپنے سرکا کو اگر ہیں وہ سچے تو ان میں سے کوئی چیز ہے ایسے ڈھیے مارتے ہیں کہ ہم بیچ کی آئیں یوم یوک انصار تخویف اخروی تخویفے و خربی جس دن تجلی کی جائے گی صفات شاخ کی اس کا منع لکھو صفات ساخم یوک شاپ ونساک جس دن تجلی کی جائے گی صفا تاک کی بس یہی مان لکھ کر لکھ لیا جس دن تجلی کی جائے گی صفات ساخ یوں مانا نہ کرنا کہ جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور خدا کی پنڈلی آئے کا کھولی جائے گی نہ صفت ساخ کی تجلی ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت ساخ کی تجلی کریں گے جب مومن دیکھیں گے نا تو مومن خود بخود سیدھے میں گر پڑیں گے لیکن منافق اور کافر بئیماں ان کو سیدھا نصیب نہیں ہوگا ریاکار کو بھی سیدھا نصیب نہیں ہوگا وہ کوشش کرے گا لیکن اس پیر کر اس کی ایک پیڑ سخت یہ سمجھی بات کہ حقیقت یہی ہے حدیث پاک میں آتا ہے ڈو مینو بھی ولانا سلان کیفیا پنڈری کا من نہ کرنا یہی کہنا کہ سفتیں ساتھ کی تجلی ہوگی ہم ایمان لاتے کیفیت تکوار نہیں کرتے جس دن تجلی کی جائے گی سفت ساتھ کی اور پکارے جائیں گے سیدھا کرنے کی طرف بس نہیں طاقت رکھیں گے نئی یہ حالت نمبر ایک ہے خارشارمبر دو جھپکی ہوگی ان کی آگے حالت نمبر تین ترحک ہوں ضلع ان کو ضلعت ہانپ لے گی وہ کد کا ان یو نسو یہ کیوں ہوگا اللہ کے ماتبا اس لیے کہ جنہوں نے دنیا میں خاص اللہ کو سیدھا نہیں کیا تھا قیامت کے دن ان کو توفیق نہیں ہوگے سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ کا دیکھو اور تحقیق تھے بلائے جاتے تھے ترآدے کے دنیا میں اور وہ اچھے خاصے تھے ادھر سیدھا نہیں کرتے تھے تو وہاں بھی سیدھا نصیب نہیں ہوگا فضارنی و میو قز و بحاظر یہ زاجرہ ہے یہ زاجرہ ہے Oh, جیسے بھائی دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نہیں اس کو بھی میرے حوالے کر دو میں خود اس سے نمٹ لوں گا اے نا? تم چھوڑ دو اس کو میرے حوالے کر دو ٹھیک ہے نا میں خود اس کا انجام ٹھیک ٹھاک کر دوں گا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اے میرے ماں جو آپ کی تکزیب کر رہے ہیں ان کو میرے حوالے کروں ان کو آہ. میں خود ان کو نتیجہ دکھاؤں گا ایک زر و مئی و قزے وہ زج ہے بس چھوڑ دو مجھ کو ساتھ ساس کے باپ ہماری ما ہے جو جٹلا ہے ساتھ اس کلام کو سن سدر جو ہم, ہم ان کو کھینچے کھینچے لے جا رہا ہیں ایسا ایسا ہم ان کو کھینچے کھینچے لے جا رہے ہیں جانم کی طرح اس ایسے سے کو نہیں جانتے واہم لیلا ہوم اور میں ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہوں امہال مجھے لیکن میرا دعو مضبوط ہے میرے دعو سے بھاگ نہیں سکتے ام تصل ہوں یہ تاجیب اور انکار نبوت تیری نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ نبی نہیں بشر کیسے نبی ہوتا ہے تاجیب اور انکار نبوت یہ جو تعجب کر رہے ہیں کیا مانگتا ہے تو ان سے کوئی معاوضہ حضور معاوضہ مانگ لے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 اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیج رہا ہو غائب سے آ ہوں یہ بھی نہیں یا نزدیک ان کے غائب قید میں پہ لکتے ہوں یہ چیز بھی نہیں ہے تو قصبے تسلی جب یہ چیز نہیں تو خام خواہ ان کی تقزیر ایک اناد اور ضد کی بنا پر ہے تسلی ہے حضور کو پر صبر کرو باورچہ حکم رب اپنے کے اور نہ ہو تو مصل مچھلی والے کے کون تھے جی مچھلی والے یون ص جیسے انہوں نے جلدی کی تھی نا اللہ کے حکم کے انتظار نہیں کی تھی چل پڑے آپ نے جلدی نہیں کر لی از نادا وہ مقبوم جبکہ پکارا اس نے ڈر ہرے کو غم کا بھرا ہوا تھا یون صلاح السلام ہم نے اس کی دعا قبول کی نجات دے دی اور اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان اس کے رب کا تو البتہ پھینکا جاتا سٹیال میدان میں اس حال میں تو وہ مضمون ہوتا مضمون کا وہ نا برا نا ملامت کیا ہوا ہوتا کیا یعنی اپنے آپ کو ملامت کرتے بھائی یون و صلاح السلام میدان میں پھینکے گئے یا نہیں لیکن اللہ نے کیا کرم کیا اوپر کدو کا درخت اگا دیا اور بکری مقرر کر دی دودھ پیتے تھے حفاظت کی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 زاجر ہے اور اس کا تعلق ابتدا کے ساتھ بھی ہے ابتدا میں کیا تھا حضور کو کیا کہتے تھے وہ بجنور کہتے تھے نا تو اب فرمایا کہ تحقیق قریب ہیں کافر لوگ کہ الفتہ پھسلا دیتے تو کو اپنی نگاہوں کے ساتھ حضور جب قرآن پڑھتے تھے نا تو میری طرف دیکھو کافر حضور کو ایسے گور گور کے دیتے غصے والی نگاہوں سے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 نظر بند لگاؤ اور نظر لگے تو یہ مر جائے گا نظر ہوتی ہے نہیں تو انہوں نے بھی خوب زور لگا ہے کا قریب ہے کاکر کیا البتہ پھسلا دیں تو اس کو اپنی نگاہوں کے ساتھ جب سنتے ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی مجنون ہے حالانکہ نئی قرآن مگر نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے کوئی ابتدامی مجنون کا آدھا نہیں اب آخر مجنون ہے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 wwwshaheed